الباب الرابع والعشرون و300 باب كراهه سب الديك مرغ کو برا بھلا کہنے کی کراہت کا بیان عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقض رواه أبو داود بإسناد صحيح حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے اسے ابو داود نے صحیح سند سے روایت کیا ہے